بہت بہت شکریہ ہم نے مجھے پھر موقع دیا سوال میرا یہ حضور کہ ہمارے ہاں کراچی میں اور پاکستان میں جو غیر ملکی فوڈ کھانوں کی جو شاخیں کھلی ہوئی ہیں مثال کے طور پر پیزا ہٹ ہے یا کے ایس سی ہے یا میک ڈونلڈ وغیرہ ہے تو کیا وہاں پر ہم کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ ان کے بارے میں یہی سننے میں آیا ہے کہ وہاں پر حلال کیا ہوا گوشت نہیں ہوتا تو کیا ہمارا وہاں کھانا درست ہے یا نہیں جزاک اللہ حسان بھائی دوسرے ممالک پہ ایسا تو مسئلہ ہو سکتا ہے پاکستان میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آدمی ان ہوٹلوں سے جا کر کھائے جہاں الحمدللہ مسلمان ہوٹل موجود ہیں حلال موجود ہے تو جان جیج کر ایسے ہوٹلوں میں کھانا جس کے بارے میں شک کی برائے یقین کی حد تک یہ ہے کہ وہ حلال جو ہے استعمال نہیں کرتے اور یعنی وہ حرام استعمال کرتے ہیں یا زبا استعمال نہیں کرتے تو کم از کم ان پاکستان میں تو قطن بھی اجازت نہیں ہے دوسرے ملکوں میں تو چلو کئی بھی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے حالانکہ ان ملکوں کے بھی نہیں کھانا چاہیے تو اس لیے وہاں پاکستان میں تو قطن اس کو کھانا نہیں چاہیے جرونی انڈرس کو